أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفثه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياؤا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا ابلغوا جوامع الإيمان لا هو لا تخد اللہ دینہ نہ تم بناؤ ان لوگوں کو اتحد الدینہ تم حضو و جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا مین اللہ دینہ اوت من میں قبل کم ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ولقفار اور کافروں میں سے او لیا آ دوست یعنی اے اہل ایمان جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے وہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے اور جو کافر ہیں ان کو دوست نہ بناؤ بطخ اللہ اللہ سے ڈرو ان کن تم امینین اگر تم ایمان والے ہو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ بخانہ ہوا نے اعلیٰ نے یہودوں نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا تھا یہاں پہ تمام تر کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کر دیا اور خصوصی طور پر وہ اہل کتاب کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ یاری لگانی ان کے ساتھ دوستی لگانی یہ شریعت نے منع کر دیا ہے اسی آیت کی روح سے ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا بھی ناجائز ہو جاتا ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی داڑھی کا مذاق کبھی برقعے کا مذاق کبھی لباس کا مذاق کبھی حدود اللہ کا مذاق اور پھر اسی طرح حالت ان کی اپنی کیا ہے کہ پیدائش کے وقت نکاح کے وقت وفات کے وقت ہندوؤں کی اور یہودانسارہ کی جو رسمیں ہیں وہ اپناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور اگر ان رسموں میں ان کا ساتھ نہ دو تو تبھی تب وہ مذاق اڑاتے ہیں ساتھ نہ دینے والوں کا یعنی یہودیوں کی ہندوؤں کی عیسائیوں کی وہ نکالی خود کرتے ہیں اور ان نقالی کرنے والوں کا ساتھ اس نقالی کرنے میں نہ دو تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ و الا ناد تم اتَّخَذُوهَا ات وَلَعِبًا اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو نماز کے لیے آواز دیتے ہو آدام دیتے ہو اتخاضوحا حوضو وَلَعِبًا تو وہ اس کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں مذاق لاعبہ کھیل غالی بِأَنَّهُمْ انّا مقام اللہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ بے عقل لوگ ہیں عقل نہیں رکھتے یعنی آدان دیتے ہو تم تو تمہاری آدان کا مذاق اڑاتے ہیں تبصر سے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں شور و ہنگامہ بھی پا کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو नहीं پسند نہیں حدیث میں آتا ہے کہ شیتان بھی آواز کی آدان کی جب آواز سنتا ہے تو زور دار آواز میں وہ ہوا خارج کرتا ہے اونچی آواز میں اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ بھاگتا ہے کہ کہیں اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑ جائیں اور پھر واپس آ جاتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے جب اقامت ختم ہو جاتی ہے نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر آ کے نمازی کے دل میں بس ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی شیطان صفت لوگ ہیں جن کو اذان کی آواز پسند نہیں اذان کی آواز سنتے ہیں تو اذان کا یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں لاد کیا بھائی اندا ہوں قوم اللہ قون اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں عقل نہیں ہیں اور یہاں پہ اللہ نے لفظ اذان نہیں استعمال کیا بلکہ کیا کہا, کہا ہے ندا پکار نماز کے لیے تم پکارتے ہو پکار سے مراد اذان ہے اسی ندا کو اذان کہتے ہیں ایسے سورج جمعہ میں اللہ نے فرمایا ادا لو سالات جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے مطلب آزان دی جائے تو طریقہ کار اس کا کیا ہے اذان کا اور اس کے الفاظ اور کلمات کیا ہیں اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں حدیث میں موجود ہیں تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے منکرین حدیث وہ ندا کا معنی ہی بدل دیتے ہیں بلکہ وہ تو سلاد نماز کا معنی بھی بدل دیتے ہیں عجیب و غریب قسم کی تابیلیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اتی اللہ و اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو اور کہا انکن تم تو حبون اللہ فتب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو پیروی کرو تو کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول کی بات بھی مانے اللہ کی بھی مانے رسول کی بھی مانے اور اگر کوئی رسول کی نہیں مانتا اس نے حقیقت میں اللہ کی نہیں مانی اسی لیے کچھ اہل علم نے منکرین حدیث کو کافر قرار دیا ہے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا جو حدیث کے انکاری ہیں اور یہ الٹے کام بھی انہ قوم اللہ یا پھر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں عقل نہیں عقل ہوتی تو کوئی سوچتے سمجھتے ان کے دل درم پڑتے یا کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اسلامی شاعر کا مذاق نہ اڑاتے قل یا کتابی حضرت بل کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا اور کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں وما انزل لینا اور جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے کتاب اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ ماں ان ضلع قبل اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں وہ ان نا فاسقون اور یقیناً تم میں سے اکثر نافرمان ہیں فاسق ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان قرآن بھی حدیث بھی وہی الہی ساری پہلے جو کچھ نادر کیا گیا اس میں تورات انجیل زبور پہلی کتابیں یہ ساری شامل ہیں یعنی کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر جنہیں تم بھی صحیح مانتے ہو ان چیزوں پر ایمان ہے پھر تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو اور ہمارا ایب کیا ہے دشمنی ہم سے کس خاطر رکھتے ہو تو انجیل و زبور پر ایمان لانا تو ہم ایمان لاتے ہیں تم ان کو صحیح مانتے ہو اللہ پر ایمان لانا تم اللہ پر ایمان لانے کو صحیح مانتے ہو اللہ پر ایمان لاتے ہو اور جو ہماری طرح نازل کیا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو پھر انتقام اور جھگڑا اور لڑائی کس چیز کی ہے صرف حسد ہے اور کچھ نہیں اور اکثر تم تم میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں بدکار برائیاں کرنے والے یعنی تمہاری ساری مذہبی اجارہ داری جو ہے وہ گروہی تعصب اور غلط قسم کی روایات پر قائم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس لیے تم اپنے سوا کسی میں کوئی دوسری اچھی بات دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ کسی کے اندر کچھ اور بھی اچھا ہو تو اسلام کے خلاف تمہاری جو حرکات ہیں اور جو الٹی سیدھی روایات تم بیان کرتے ہو اسلام کے خلاف بے وقت ہے اور روایت تو فاسق کی قبول ہی نہیں ہوتی فاسق کی روایت قبول ہی نہیں کی جاتی اور تم میں سے اکثر فاسق ہے اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ ن تعالیٰ نے شدید غضب کے باوجود غصے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم سارے فاسق ہو بلکہ کیا کہا ہے تم میں سے اکثر فاسق ہیں مطلب کچھ لوگ صحیح بھی ہیں انصاف انصاف کا دامن نہیں چھوڑا انصاف کو قائم رکھا اہل انبی حکم بشر منظالی کا مصوبہ عند اللہ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بوئے لوگ نہ بتاؤں ہل انبی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بشر منظالی کا اس سے زیادہ برے کی بدتر کی مصوبہ جزا کے اعتبار سے اند اللہ اللہ کے اللہ کے ہاں بدلے اور جزا کے اعتبار سے جو اس سے بھی زیادہ برا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں اللہ اس پر اللہ نے لانت کی وغضب اور اللہ ان پر غصے ہوا وہ جاقت اور ان میں سے کچھ بندر اور خنزیر بنا دیے وہ عداد تاوت اور انہوں نے تاوت کی پوجا کی اولا کا شر مکان السبیل یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی یہ اہل کتاب الٹی سیدھی روایات اپنی طرف سے گھڑ کے اور بیان کرتے اور باتیں کرتے کہ ایمان والے جو ہیں مسلمان یہ برے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی انہیں کہو کہ تمہارے گمان میں ہم برے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور تم ہم پر عیب لگاتے ہو اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو لیکن ذرا اپنی تاریخ پر بھی نظر دوڑاؤ کہ تمہاری تاریخ کیا ہے اپنے پہلو کے بارے میں بھی کچھ کہنے کی جرت کرو جن کا انجام اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے کہیں بدتر ہوا اور تم بھی انہیں کی رویش اور نگر پر قائم رہو گے تو تمہارا بھی انجام اسی طرح کا بدترین ہونے والا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے عذاب کا شکار ہو جائیں گے حقیقت میں ہی ہونے والے ہو اور یہ تمہارے ابا اجداد ہی تھے جو دین کا مذاق اڑاتے اور مختلف جرائم کا ارتکاب کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اللہ کے غضب میں وہ مبتلا ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کی شکلیں مسخ کر دی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور شیطان کی اطاعت میں یہ اس حد تک آگے نکلنے لگے کہ شیطان کی ہی پوجا شروع کر دی انہوں نے ساموری نے جو بشرہ بنایا تھا اس کی پوجا کی کرتب شیطان ہی کی عبادت تھی فرمایا رائے کا شر مکان و یہ مقام مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہیں وہ ادل رنگسوا اسبیل اور سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی تم ہمیں جتنا مرضی گمراہ کہہ لو یہ کہ صابی ہو گیا بے دین ہو گیا گمراہ ہو گیا جو اسلام قبول کرتے ہمیں جتنا مرضی گمراہ کہہ لو لیکن یہ بات مانے بغیر چارہ نہیں کہ تم اور تمہارے ابا و اجداد یقیناً بہت زیادہ گمراہ تھے اللہ کے غیر و غضب کا شکار ہوئے اور اللہ کے ہاں ان کا انجام بہت برا ہوا وہ ادا جاؤ کم آمنا اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ بھی حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے اور جو وہ چھپاتے تھے اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے اس آیت سے مراد یہودیوں کے وہ منافع جو مدینے اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے ارد گرد رہتے تھے مدینے کے یہودی اور اپنے آپ کو ظاہر انہوں نے مسلمان کیا ہوا تھا اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا تو یہ مسلمانوں کی مجلس میں آتے تو جیسا کفر ان کے دل میں پہلے ہوتا مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود ان کی باتیں سننے کے باوجود ویسا ہی کفر دل میں لیے چلے جاتے تو اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ حسد اور بغض بھرا ہوا ہے ورنہ اگر وہ تمہارے پاس دل میں کفر لے کر نہ آئے ہوتے تو ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور مسلمانوں کی مجلس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوتا کفر میں کچھ نہ کچھ کمی تو واقع ہوتی لیکن وہ نکلتے وقت بھی اتنا یا اس سے کچھ زیادہ ہی کفر لے کے دل میں نکلتے تھے جتنا لے کر آتے بطور آپ کثیر امن اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے یو سارے منفل عصم جو گناہ کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں وہ اور زیادتی والے کاموں میں وہ اقلی اور حرام کھانے میں لبے سا ماکان ہو جو یہ عمل کرتے ہیں یقیناً بہت برا ہے یعنی یہ منافق لوگ گناہوں والے کاموں میں زیادتی کے کاموں میں حرام خوری میں رشوت خوری میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لولا انہیں کیوں نہیں روکتے ربانی رب والے والأحبار اور ان کے اولا ماں گناہ والی بات کہنے سے وہ اکلیم اور حرام کھانے سے لبانسن جو وہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے یعنی جس طرح گناہ کرنا جرم ہے اسی طرح گناہ سے نہ روکنا یہ بھی جرم ہے گنا کرنا بھی جرم اور گناہ سے منع نہ کرنا یہ بھی جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ ایسی قوم میں ہو جن میں گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہو اور اسے روکنے کی قدرت بھی اس کے اندر موجود ہو روکنے کی قدرت بھی رکھتا ہو لیکن روکے نہیں تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے اس کو عذاب سے کسی نہ کسی عذاب سے دو کرے گا ابو و داؤد کی روایت البانی دا حیم اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو ان کے علماء مشائخ احبار و رحبان وہ خود بھی جھوٹ بولتے حرام خوری کر کے اور اپنے متبین کو بھی کزت بیانی جھوٹ بکنے اور حرام خوری کرنے سے منع نہیں کرتے تھے تو یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا جرم ہے وقالت یہود اللہ مغل اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے غلت ان کے ہاتھ باندھے گئے وہ لو بھی ما اور جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لنت کی گئی بل ادا مبسو بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یون فکو کفا وہ جیسے چہتا ہے خرچ کرتا ہے والا ربغان و کفرا اور جو کچھ تری طرف تیرے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا القئی نا القیامہ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بوغص ڈال دیا کلا اوقار جب کبھی بھی وہ کوئی لڑائی کی آگ بڑھکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے وہ یس ارنا فل اور زمین میں وہ فساد کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اللہ الحب المفصین اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی اور اس کو پرد حسن کا نام دیا کہ کون ہے جو اللہ کو پرد حسن دے تو حالانکہ وہ مال اللہ کا ہی ہے دیا ہوا تو اللہ کو ہی لوٹانا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کا نام دیا کہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے اور قیامت کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالی کے اندازے بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کے دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہا ہے اور اسے قرض کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کے بجائے کھوپڑیاں الٹی اور الٹی باتیں شروع لو جی اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے یہ انتہائی کمینگی تھی یہودیوں کی اور وہی کمینگی اس آیت میں دوسرے الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے تو اب اللہ قرض مانگ رہا ہے ید اللہ ہی مغرولہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا مطلب ہاتھ تنگ ہو گیا ہے یا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے اللہ نے بخیلی شروع کر دی ہے اب دیتا نہیں اب اپنی غربا فکارا مساقین کو دینے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے خود نہیں دیتا تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا تو ہا کے ہاتھ تو انہی کے بندے ہوئے ہیں اور بخیلی اور کنجوسی انہی کی صفت اور عادت ہے اور انہی گستاخیوں اور ان کی کمینگیوں کی وجہ سے ان پر لانت کی گئی ہے اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں بلیہ اللہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے بے حد بے حساب عطا کرنے والا ہے وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو کسی کو ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتا کم من کل تم اللہ سے تم نے جو مانگا اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان تحمر پر اگر اللہ کی نیم تم گننے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ان دل انسان اللہ انسان تو بڑا ناشکرا اور بڑا ظالم ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ادا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اللہ تعالی کا دن رات اسے خرچ کرنا اللہ کے مال کو کم نہیں کرتا کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی جو اللہ کے پاس ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کل تا یداہ ہی اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں اس آیت سے اور دیگر آیات سے اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں بعض لوگ ہاتھ کا معنی کرتے ہیں قبضۂ قدرت قبضۂ قدرت ہاتھ سے مراد قدرت لیتے ہیں تو یہ تحویل ہے جو کہ ناجائز اور غلط ہے اہل السنہ سننا کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی جو صفات کتاب و سنت میں ذکر ہوئی ہیں ان پر منو ان ایمان لایا جائے اس کے اندر کسی قسم کی تویل نہ کی جائے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تصویر نہ دی جائے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے ساتھ تصویر نہیں دی گی تو اللہ تعالی کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لہ کا مسلی ہی شعی کچھ لوگ ہاتھ کا انکار کرتے ہیں سرے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ ماننے اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر تو مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور اللہ نے کیا کہا ہے لائی سکم اس لیے ہی شئی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں یہ بات غلط ہے ان کی مشابہت تو تب ہوگی جب ہم اللہ کے ہاتھ کو مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے ساتھ تصویر دیں گے پھر ہوگی مشابہت ہاتھ ماننے سے مشابہت لادن نہیں آتی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں کیسے ہیں کمائی علی خوبی شانی ہی جیسے اللہ کے شاعن شان ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار ہی کر دیا جائے کہ نہیں بلکہ ہا اللہ نے لفظ ہاتھ بولا ہے لیکن مراد کیا ہے قدرت ہاتھ کو ویسے ہی انکار کر دیں تعویل مار دیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ آیت اور بھی دیگر کئی آیات اور پڑوسی احادیث کا انکار لادے مرتا ہے ہم سنتے اور دیکھتے ہیں اللہ نے کہا انسان کو میں نے سمیع و بصیر بنایا اور سمیع و بصیر انہیں اللہ کی بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا سنتا ہے تو کیا وہ ہمارے جیسا ہوگا نہیں اللہ اس بات اور بسارت کمائی بشانی ہی مخلوق کی سماعت و بصارت اور ہے اللہ کی سماعت و بصارت اور ہے اسی طرح اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں اللہ کا موجود ہونا اور ہے ہمارا موجود ہونا اور ہے موجود ہونے سے اللہ ہماری مثل نہیں ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ ہوا اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں اللہ کی تمام ترسیفات مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ولا عظیر ربیاں پیچھے سورہ بہارا میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دلو بھی و بھی ہی کثیرہ کہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے قرآن میں اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت اور بہت سے لوگوں کو گمراہی ملتی ہے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں کچھ ہدایت پا جاتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نادل ہونے والی ہر آیت سے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ ان کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا مگر ان کے دل میں بغض ہے اناد ہے کینہ ہے حسد ہے اور اس گند کے ساتھ ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو بھی نادل ہوگا وہ ان کے دلوں کو صاف نہیں کرے گا بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہوگا والا یزید وکرا جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے وہ نادل کیا ہوا یعنی وہ یہ ہی ان لوگوں کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ آگے بڑھا دے گی القیام اور قیامت کے دن تک ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت رکھ دی ہے یعنی ان پر اللہ کی لعنت اور فٹکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان باہمی عداوت اور بغض ہے اور اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے قیامت تک کے لیے بلکہ یہ بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دنیا میں امن کے ٹھیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑے پور امن اور دنیا میں امن قائم کرنے کے المبدار ہونے کے باوجود ہر وقت کہیں نہ کہیں جنگ کی آگ بھڑکائی رکھتے ہیں یہ ان کی عادت ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ان کے دلوں میں بغد اور عداوت ہے قیامت تک کے لیے کبھی ایک نہیں ہو سکتے تحسبل شکتا تم انہیں ایک سمجھتے ہو یہ ایک نہیں ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں تو یہ ہر وقت لڑائی اور فساد مچاتے رہتے ہیں کلا او کدو نارفا اللہ دنیا میں یہ کہیں نہ کہیں جنگیں چھیڑے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ان جنگوں کو بجھا دیتا ہے جنگوں کی آگ کو ختم کر دیتا ہے وغیرہ یہ دنیا میں سے انسانیت کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں ہاں اس آگ کے بجھنے میں کبھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کبھی تھوڑا لگتا ہے لیکن بہرحال کلا او قدو ناربی اطف اللہ جب بھی یہ جنگی کی لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر لڑائی کے پیچھے یہودیوں کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے منصوبے اور مقصد پورے نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی حالت کیا ہے انہوں نے اسلام پر عمل چھوڑا ہوا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ممالک ہوں یا کفار کے ممالک براکات سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نہیں ہیں اور برکتوں کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دین کی طرف لوٹائیں جہاد کا جو نظام ہے اسے کھڑا کریں وَلَوْ أَنَّهَا الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَقَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور اگر اہلِ کتاب واقعی ایمان لے آتے اور درتے تو ہم ضرور ان, سے ان کے گناہ ان سے دور کر دیتے اور ضرور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے تو مسلمانوں یا اللہ سے درنے والے بنے اور صحیح مانوں میں مومن ہو جائیں تو ان کے گنا ختم ہو جائیں گے اور آخرت میں جنت ملے گی دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی ولا مقامات اور اگر واقعی بھی وہ تو رات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس چیز کی پابندی کرتے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے لا لوکی ہند و من تحتی ارجلی تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی منہ امت مخت تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو میانا رو ہے درمیانی راہ پر چلنے والا ہے بقتیر مایا مالون اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے آعمال آعمال کرتے ہیں جو کہ برے ہیں تو انجیل کی پابندی کرنے کا مقصد کیا ہے دوسرے حکام کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل کیا جائے کیونکہ یہ حکم بھی تو راتو انجیل میں موجود ہے تو جو شخص اہر کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو اس کے لیے دگنا اور دوہرا اجر ہے تو اللہ سبان تعالی نے وہی الہی کی پابندی کرنے کو برکت کا ذریعہ بتایا ہے جو بندہ بھائی الہی کی پابندی کرے گا اللہ کی طرف سے نارل کردہ وہی کی تو اکال ون فوکیم امن تحت ارجنیم انہیں کھانے کے لیے کھلا ملے گا اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے ان کو کھانے کو ملے گا آسمان بھی بارش برسائے گا زمین بھی کھیتی اگائے گی اللہ رضب کے دروازے کھول دے گا معیشت مستحکم ہو جائے گی لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی ناردل کردہ وہی پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان والے بن جائیں تقوی والے بن جائیں تو ہم آسمانوں زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروادے کھول دیں گے۔ منهم امه مقتصدہ ان میں سے ایک گرو میانہ رو ہے یعنی افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے والے ان سے مراد پہلے کتاب کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ہیں وہ قطیر عمل اور ان میں سے زیادہ تر وہ برے اعمال ہی کرنے والے ہیں جو اسلام کے ساتھ مقابلے بازی پر اترے رہے اور مسلمانوں کو وہ برا کہتے رہے حالانکہ برے خود تھے اور اسلام کے قریب نہیں آئے